مرسجدِ اسحاق میں آئیے سنیے دل سے قرآن و حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سماين المكرم حضرات محتشم ماه رمضان میں توحید اور نماز کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزے کی عبادت ہے اور جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں روزہ رکھنے کی ان سے اللہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ان کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہو جائے جو انہیں اللہ کے قریب کر دے اس کی جنتوں کا مستحق بنا دے اور آخرت میں کامیابی پانے والوں کے گروہ میں شامل کر دے روزہ رکھنے کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ انسان اس دنیا میں رشتوں اور نعتوں کی تین جہتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان تین جہتوں پہ غور کر لے پورے کا پورا دین کتاب اللہ اور سنت رسول ان تین ہی زاویوں پر انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان تین میں اگر بہتری آ جائے یہی انسان کی نجات ہے یہی انسان کی مسلمانی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو آپ ایمان کہتے ہیں ایک آپ کا اللہ سے رشتہ ہے دوسرا آپ کا آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے تیسرا آپ کا اس دنیا میں رہنے والے جن میں آپ بد و باش اختیار کرتے ہیں جن میں آپ زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے روزہ رکھنے کے بعد بس ان تین رشتوں کو بحال کر لیجئے آپ کا روزہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے اور اس کا مقصد حاصل ہو گیا ہے پہلا رشتہ جو بحال کرنا ہے ہمیں وہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے آپ کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ رشتہ تو پہلے ہی بحال ہے یہ رشتہ تین چیزوں سے بحال ہوتا ہے تین باتیں ہیں. پوری کر لیں اللہ سے آپ کا رشتہ بحال ہو جائے گا دنیا میں بھی جب آپ کا کسی سے ناطا ٹوٹ جاتا ہے یا کمزوری آ جاتی ہے تعلق میں تو آپ کو دو تین کام ہی کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں کوئی حق آپ نے مارا تھا کسی حق کو پامال کیا تھا آپ اسے اس کا حق لوٹاتے ہیں یہ پہلا کام کرتے ہیں رشتے کو ری انسٹیٹ کرنے کا اس کو بحال کرنے کا پہلا جینا اور پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا حق لوٹا دیں اللہ سے جو رشتہ بحال کرنا چاہتا ہے اس کو بھی سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اللہ کے رسول علیہ سلاحت نے فرمایا حق اللہ عبادی والا یوشر کو بھی شعی اللہ کا بندے پہ حق یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کو توحید کہتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز صحیح ہونی چاہیے وہ اللہ کا حق ادا کریں توحید کو مضبوط کریں روزہ رکھنے کے بعد غور کیجئے آپ نے روزہ کس کے کہنے پہ رکھا ہے کسی عالم کے کہنے پہ نہیں کسی صاحب جبا دستار کے کہنے پہ نہیں کسی پیر اور فقیر کے کہنے پہ نہیں کسی مفاد کے لیے نہیں کسی لالچ کے لیے نہیں یہ روزہ آپ کا اور اللہ کا ایک راز ہے کس کے کہنے پر آپ پانی موجود ہو پھر بھی نہیں پیتے کھانا موجود ہو پھر بھی نہیں کھاتے رشتے موجود ہیں خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ نہیں کرتے دور رہتے ہیں اللہ کے کہنے پہ لیکن یہ سارا کام کرنے کے بعد اگر اللہ کا حق نہیں لوٹایا ہے توحید اختیار نہیں کی ہے اور شرکی علائشوں سے اپنی زندگی کو بچایا نہیں ہے میرے دوستو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کام تو پھر عبداللہ اب جدان بھی کرتا رہا ہے سید عائشہ پوچھتی ہیں زبانوں پہ اس کے قصیدے جاری ہیں لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی محتاج ایسا نہیں ہے ابن جدان کے دروازے پہ چلا جائے پھر بھی محروم رہ جائے ہر ایک کو دیتا ہے ہر ایک کو کھانا کھلاتا ہے ہر ایک کو بانٹتا ہے سیدہ پوچھتی ہیں اپنے سرتاج اور کائنات کے امام سے اس کا کیا انجام ہوگا حضور فرماتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا حیران ہو جاتی ہیں کیوں اللہ کے رسول کتنی نے کیا کرتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں سمجھا دنیا میں اللہ بہت سے لوگوں کو نوازتے ہیں اس دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی یہاں پینے کے لیے نہ دیتا اس کی تو قیمت کوئی نہیں وہ سب کو دے رہا ہے ہاں جس کے پاس توحید نہیں ہے ایمان نہیں ہے وہ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کر لے اور جتنے بھی اچھے کام کر لے آخرت میں اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے تو میرے دوست اور عزیزو توحید اصل شہر اللہ کا حق لوٹائیں یہ رشتہ بحال نہیں ہوگا روزہ رکھنے کے بعد مانگنا صرف اللہ سے قوت اور طاقت کے دور پہ تسلیم کرنا سیکھیں صرف اللہ کو قابر مطلق مختار کل اور عالم غیب کے عقیدوں کو وابستہ کرنا سیکھیں صرف اللہ کے ساتھ امیدیں لگائیں صرف اللہ کے ساتھ بن دیکھے اگر ڈر اور خوف ہو تو صرف اللہ کا ہو میں جہاں بھی دنیا میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں مجھے اس سے نکالنے کی طاقت صرف ایک ہستی کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس ہے روزہ رکھنے کے بعد وہ اللہ اور پیغمبر نے دعا سکھائی ہے اللہ علم تھا جس کو اللہ دینا چاہے ساری کائنات مل کر روکے روک نہیں سکتے جس سے اللہ روک لے ساری دنیا مل کر دینا چاہے دے نہیں سکتے اگر یہ مسئلہ روزہ رکھ کے سمجھ آ گیا ہے سمجھے آپ نے اللہ کا حق لوٹا دیا ہے رشتہ بحال ہونے کی پہلی سیڑھی کیا ہے اللہ کے ساتھ توحید کا رشتہ قائم کر اللہ کا حق لوٹائیں دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو اللہ اکبر دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ نے کسی سے رشتہ بحال کرنا ہے تعلق تازہ کرنا ہے تو آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ ہیں جن سے آپ سالوں رابطہ نہیں کرتے کچھ لوگوں سے روزانہ آپ کا رابطہ ہوتا ہے کوئی ایسے بھی ہیں جو ہر پل آپ کو یاد رہتے ہیں اور آپ کے رابطے میں رہتے ہیں جتنا رابطہ زیادہ ہوتا ہے تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے اللہ بندے سے تعلق اتنا مضبوط رکھنا چاہتے ہیں کہ دن رات میں پچاس مرتبہ یہ رابطہ قائم کرنے کا حکم دیا جب میرے پیغمبر کو معراج کروائی گئی لیکن بعد میں پیغمبر جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہمتیں پست ہو جائیں گی ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے یہ کہیں کواہی نہ کریں یہ رابطے کی صورت جس کو نماز کہتے ہیں یہ اللہ سے میٹنگ اور بالمشافہ ملاقات ہے مومن کی یہی وہ ہے جس سے وہ ایمانی قوت لیتا ہے جس سے وہ منکرات سے بچنے کی طاقت لیتا ہے اللہ کا تقرب پاتا ہے اللہ کی روحانیت کا فیضان اس پہ جاری ہوتا ہے یہ وہ نماز اس کی میٹنگ ہے رابطہ ہے اللہ سے اللہ جانتے تھے پھر پچاس کو کم کر کے پانچ رکھا گیا پڑیں گے پانچ سواب میں پچاس کا عطا کروں گا اور اللہ دن رات میں پانچ مرتبہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اتنا رابطہ بحال رکھنا چاہتے ہیں کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ دکھنے میں زمین کی مٹی پہ کرتے ہو لیکن یہ سجدہ زمین پہ نہیں تم رحمان کے قدموں میں کر رہے ہو یہ اللہ سے ملاقات ہے یہ اللہ سے رابطہ ہے روزہ رکھ کے اگر یہ رابطہ بحال کرنا نہیں آیا اللہ سے یہ میٹنگ کا شوق نہیں پیدا ہوا روزہ بیکار ہے اللہ کو یہ حاجت نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کا دکھ کاٹو پیغمبر نے فرمایا بہت سے روزے دار ہیں سارا دن بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنا دے اللہ سے رشتہ بحال کرنے کی دوسری سیڑھی کیا ہے نماز سے. یہ رابطہ ٹوٹ گیا آج لوگ تائب نہیں ہوتے گناہ کا احساس نہیں کرتے نیکی کی محبت ان کے اندر سے ختم ہو گئی اسلامی حمیت اور دینی غیرت ختم ہو گئی ہے میں کہتا ہوں اس کے بہت سے اسباب ہوں گے لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دور ہو چکا ختم ہو چکا اس میں اب وہ حیا نہیں رہی ہے آپ جب اپنے بڑوں کو ملتے ہیں تو آپ کا حیا کا رشتہ باقی رہتا ہے والد پوچھیں گے کیا کرتے ہو دادا پوچھیں گے کیا کرتے ہو استاد پوچھے گا کیا کرتے ہو یہ رشتے ناتے یہ رشتوں کا تقدس آپ کو خیر کے کاموں پہ لگاتا ہے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے جب آپ نماز کے لیے نہیں آتے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اللہ سے جو رشتہ ہے وہ پرتوں میں خفلتوں میں چلا جاتا ہے پھر برائی اور نیکی کا امتیاز ہو جاتا ہے دین کی حمیت غیرت ختم ہو جاتی ہے نصیحت کی جائے بری لگنا شروع ہو جاتی ہے اللہ روزہ رکھوا کے اس قیفیت سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے روزہ رکھو آؤ نمازیں پانچ تو پڑھی ہی رہے تھے ایک میٹنگ اور کرو رات کا قیام کرو جس کو تراوی کہتے ہو مجھ سے اور ملاقات کرو مجھے اور سجدے کرو میں اپنے اپنے نور کی کرنیں تمہارے دماغ کی تختیوں میں روشن کروں گا اور اس سے میں تمہارے سیاہ دلوں کو صاف کروں گا میرے دوست روزہ رکھ کے اگر نماز کی پابندی نہیں آ سکی کتنے روزے ہو گئے نمازوں کی پابندی اگر ہم نے نہیں سیکھی تو پھر اللہ سے رشتہ بحال نہیں ہوا ہے اللہ سے رشتہ بحال ہونے کا تیسری اور آخری بات کیا ہے اللہ اکبر دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے آپ نے کوئی غلطی کی یا نہیں بھی کی کسی آدمی کے دل میں یہ ملال آ گیا ہے اس نے مجھ سے اچھا نہیں کیا وہ کیا چاہتا ہے آپ اس سے معافی مانگیں آپ اس سے سوری کریں آپ اپولوجائز کریں آپ اس پہ شرمندگی کا اظہار کریں آپ کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی معذرت چاہتا ہوں آئندہ آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا اللہ سے جو میرا اور آپ کا رشتہ ہے میرے دوست اور عزیز اس رشتے میں ہم نے اللہ کو دیا کیا ہے اللہ کو دیا کیا ہے اس کے احسانات پہ غور کیجئے واللہ اللہ من ہے کم لا تعلمون حکم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو اللہ کہتے ہیں پانی کی بند سے تمہیں بنایا ہے یہ تمہاری اوقات ہے عقل شعور تمہیں میں نے دیا ہے چاہتا تو مجنون دیوانہ دی بوجھ بنا کے سننے سے آری کر دیتا وہ چاہتا تمہاری زبان کو لگام ایسی ڈالتا کہ تم چاہنے کے باوجود ایک لفظ بھی زبان سے نکال نہ سکتے گونگے ہو جاتے اللہ نے تمہیں سینسز دیے صلاحیتیں دی نعمتیں دی اس پوری کائنات کے حیوانات کو حشرات کو ہواؤں کو پہاڑوں کو یہاں کے گیسوں کو کیمیکلز کو اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے موافق بنایا تم جیو تم زندہ رہو لذت اختیار کرو اللہ نے تو سب کچھ دیا ہی ہے ہم نے کچھ اللہ کو نہیں دیا اس رشتے میں وہ صرف ایک چیز مانگتا ہے جس سے میرا دل دکھتا ہے جو میں نے کہا وہ تم نہیں کرتے ہو کوئی بات نہیں تم نے نہیں کیا میں پھر بھی تم سے انانیت کا جھگڑا نہیں لگاتا کہ میں تو رب ہوں تم نے مانا نہیں اب تمہیں چھوڑوں گا نہیں نہیں نہیں, نہیں. رات کی تاریکی میں تم گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہو صبح کی روشنی ہونے سے پہلے میرے پیغمبر نے فرمایا رب اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے آ میرے بندے ساری رات گناہ کرتا رہا ہے اب بھی آ میرا دروازہ کھلا ہے توبہ کر لے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں سارا دن گناہ کرتا ہے اور شام ہونے سے پہلے پھر وہ ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے کہ آ میرے بندے معافی مانگ لے یہ تیسری سیڑھی ہے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ناراض کرنے کی حدوں کو پار کر دیا اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ ہم سوئے رہے اس نے کہا بیٹھ جاؤ ہم نے ہم کھڑے رہے اس نے کہا حلال کھاؤ ہم حرام کی طرف گئے اس نے جو کہا کرو ہم نے وہ نہیں کیا اپنے گریبان کو جھانکیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں ہم نے اللہ کو کتنا دور کر دیا ہے سوری کیے بغیر توبہ کیے بغیر مافی مانگے بغیر یہ رشتہ بحال نہیں ہوگا و توبو اللہ جمیعن ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون فلا چاہتے ہو مومنو او اللہ کے سامنے دستے توبہ دراز کر لو میرے پیغمبر لیغفرلک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر جن کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے معصومان الخطا بنایا ہے غلطی سرزد ہو سکتی ہی نہیں ہے صحابہ کہتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس کے اعمال میں کوئی گنا نہیں ہے کلین چٹ ہے گناہوں کی میرے پیغمبر ایک ایک مجلس میں صحابہ کہتے ہیں انگلیوں پہ کاؤنٹ کرتے تھے ستر ستر مرتبہ اللہ سے گناوں کی معافی مانگا کرتے حضور نے فرمایا میں ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں تم بھی اللہ سے طوبہ کیا کرو کہا استغفر اللہ الذي لا 원ہ والحی هو اور عطوب إل Giant استغفر اللہ اللہ والذی لا عطوب الہ إلہی حل ہو الحی القیوم اور عطوب إلuggling یہ جملہ ہے فرمائیں یہ جو تین مرتبہ کہتا ہے اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر میدان جہاد سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے فرمائیں اگر میدان جہاد سے بھاگنے کا گناہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دی میرے د اللہ سے توبا کریں اللہ سے معافی مانگیں اللہ کو راضی کریں مجھے اس خاتون مجھے اس اس خاتون خاتون کا تذکرہ کرنا ہے آسمان کی آنکھ نے ایسا ایمان کبھی نہیں دیکھا ہوگا رسول کائنات مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کا بیٹھنا کیسا تھا اس کے جمال اور خوبصورتی کا کیا کہنا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند طلوع ہو چکا ہو پیغمبر بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں خاتون مسجد نبوی میں آ جاتی ہیں کہتی ہیں میں اللہ کے رسول کو ملنا چاہتی ہوں صحابہ خاموش ہو گئے کیا کہتی ہے یا رسول اللہ تحرنی یا رسول اللہ تحرنی اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں گنا سرزد ہو گیا ہے شادی شدہ سے گنا ہوتا ہے اللہ نے اس کی سزا موت رکھی ہے یہ عورت کیا لینے آئی ہے پیغمبر کے پاس مات لینے, آئی ہے وہ مات لینے آئی ہے جو اس کے دل کو صاف کر دے جو اسے اللہ کے قریب کر دے کہتی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے حضور علیہ سلات و سلام جب ایسی بات سنتے تھے حضور علیہ سلام بہت بہت زیادہ گرانی محسوس کرتے تھے آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ یہ چاہتے تھے اپنی بات کو چھوڑ دے اس سے رجوع کر لے یہ واپس چلی جائے یہ کیا کہنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول میں نہیں جاؤں گی گنا کا احساس تڑپا رہا ہے توبہ کرنا چاہتی ہوں اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے وہ بہت ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اس سے جرم ہو جائے کہ نو قائدن جبالن اس کا احساس یوں ہوتا ہے جیسے وہ پہاڑ کی چٹان کے نیچے ہے ابھی لینڈ سلائڈنگ ہوگی پنو وزنی چٹان اس کے اوپر گرے گی اس کو کچل کے رکھ دے گی مومن یوں ترپتا رہتا ہے جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتا یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول آپ مجھ سے یہ رخ نہیں پھیر سکتے ہاں میں وہی ہوں مائلز کو آپ نے سزا دی ہے اس کو آپ نے پاک کیا ہے اسی وجہ سے تو آج میں امید سے ہوں میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا امید سے ہو چلی جاؤ پہلے اس بچے کا خیال کرو ہم اس بچے کو کیوں قتل کریں وہ عورت چلی جاتی ہے جو بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہے نو مہینے گزر گئے نو مہینے گزر گئے ایک ایک دن میں خیال بدلتا ہے آدمی صبح کچھ ہوتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا فتنے کا وہ زمانہ بھی دنیا دیکھے گی صبح آدمی مومن ہوگا شام آنے سے پہلے کفر میں جا چکا ہوگا نو مہینے گزر گئے ایمان کا لیول کیا ہے اللہ کو منانے کی اور اللہ سے رشتہ بحال کرنے کی تڑپ کیا ہے پھر آتی ہے کہتی رسول اللہ یہ دیکھیں, بچے کو کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے میں یہ بچہ لے آئی ہوں یا رسول اللہ تاہرنی اللہ مجھ سے ناراض ہے مجھے پاک کر دیں میرا رشتہ جوڑ دیں اس سے جو ٹوٹا ہوا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا یہ بچہ اس کا کو دودھ کون پلائے گا اس بچے کی نگرانی پرورش کون کرے گا جاؤ اس کی ابھی پرورش کرو اسے دودھ پلاؤ پھر آ جانا وہ پھر چلی جاتی ہے قرآن کہتا ہے دودھ پلائی کی عمر دو سال ہے دو سال اس نے بچے کو دودھ پلائیا بچہ دودھ پینے کے بعد غزہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تین سال زمانہ سو سو سال کی تین کروٹیں لے چکا ہے اور لوگوں کے خیالات میں کیا کچھ ہو چکا ہے لیکن یہ اللہ کی بندی ایسی ہے جس کا ایمان آج بھی وہی کھڑا ہے۔ تین سال گزر گئے پھر آتی ہے رسول اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اللہ کے رسول یہ بچہ لے آئی ہوں یہ دیکھیں دودھ پی چکا ہے اب اپنی غذا خود لے رہا ہے اب مجھے پاک کر دیجئے میرے پیغمبر نے فرمایا کون اس بچے کی کفالت کرتا ہے شہابی نے کہا جی میں کروں گا کہا بچہ لے لو کا اسے پاک کر دو وہ عورت اپنے گناہ کو بخشوانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی اللہ کی راہ میں پیش کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں اس عورت کا جنازہ لایا گیا اور اس کائنات کے امام قربان ہو جائیں ان مرنے والوں کی قسمت پہ جن کا جنازہ محمد الرسول اللہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں عمر آ جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اس عورت کا جنازہ پڑھا رہے ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر تم کیا جانتے ہو اس نے ایسی توبہ کی ہے اللہ کے ساتھ جو اس کا رشتہ بحال ہونے کی تڑپ تھی وہ ایسی تڑپ تھی اگر مدینے کے ستر لوگوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے اللہ صرف اس کی توبہ کی وجہ سے سارے گناہوں کو ان کے معاف کر دیں میرے دوست اور عزیزوں یہ تائب ہونا یہ رجوع ہونا یہ تڑپ ہونا اگر روزے نے پیدا کیا ہے سمجھے اللہ سے رشتہ بحال ہو جائے گا اگر توبہ نہیں کر رہے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ نہیں ہیں گناہوں کو چھوڑ نہیں توبہ کے لیے ضروری ہے گناہ کو چھوڑنا سلف سالین کہتے تھے جو گناہ کو چھوڑے بغیر استغفار کیا جاتا ہے حضرت علی نے ایک موقع پہ کہا اور ایک موقع پہ ایک صحابی کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ مزاق کرنا ہے اللہ کے رسول دعا کہ اللہ کا اللہ فعل و کے لیے ضروری ہے گناہوں کو چھوڑ کے پھینک دیں نادم ہو جائیں شرمندہ ہو جائیں اللہ کے سامنے آ کے جھک جائیں اللہ تیرا رشتہ سب رشتوں پہ حاوی ہے اللہ تو نہ مانا ساری دنیا مان جائے خسارہ ہی خسارہ ہے مان گیا ہے ساری دنیا ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرو نہیں ہے یہ ایمان ایمان ہے یہ ایمان رکھ کے جب توبہ کریں گے میرے دوستوں عزیزوں جو ایک کتے کو پانی پلانے والی کو معاف کر سکتا ہے سو لوگوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے وہ شخص جو اللہ سے ڈر گیا اور اپنے بیٹوں کو کہا مجھے جلا کے میری راہ کو میں, بھاکے، ہوا میں اڑا کے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے تو اٹھے ہوئے توبہ کرنے والے ہاتھوں کو کیوں ماف نہیں کر سکتا اللہ سے رشتہ بحال کرنے کے لیے یہ تین کام حق ادا کریں اللہ کا اور رابطہ بحال کرے وہ ہے نماز نماز کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں ہے میں تفصیلات میں نہیں جاتا وہ نمازیں جو سوفیا کی بنائی ہوئی نمازیں اس پر پھر کبھی بات ہوگی اور تیسرا رشتہ بحال کیسے ہوگا کہ اللہ سے توبہ کریں گناہوں کی اور دوسری جو میں نے بات کی تھی اپنے پیغمبر سے رشتہ بحال کریں تفصیلات میں نہیں جاتا صرف ایک آیت پڑھوں گا اپنے بچوں کو پڑھائیں لوگوں نے کلمے چھ چھ رکھے چھ کلمات کہتے ہیں جی چھ کلمے یاد کریں بہت اچھی بات ہے چھ کے چھ کلمے بہت اچھے ہیں لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں اللہ قرآن میں فرماتے البحر قبل ان کلمات ربی ساری دنیا کے درختوں کو ان کی لکڑی کو قلم بنا لو اور جتنا بھی پانی ساتوں سمندر موجود ہیں ان کو روشنائی بنا دو پھر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کرو تمہارے سمندر خشک ہو جائیں گے اللہ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے چھ کلموں میں اللہ قدیم کیسے سمٹ کے رہ گیا جو کلمہ یاد کروانا ہے توحید کے بعد یہ میری سجیشن ہے وہ کلمہ کیا ہے میرا عقیدہ یہ ہے اسلام کا آغاز بھی اسی جملے سے ہوتا ہے اختتام بھی اسی جملے پہ ہوتا ہے مسلمانی کا کل جوہر اور خلاصہ اللہ نے اسی جملے میں رکھا ہے و ماں آتا کمر رسول فخان ہو فنتہ جو رسول دے دے اس پہ جم جاؤ جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ یہ ہے رشتہ جو پیغمبر سے بحال کرنا ہے کیا پیغمبر نے جو جو کرنے کا کہا وہ ہم نے کر لیا ہے روزہ تو ان کے کہنے پہ رکھا ہے لیکن حرام ان کے کہنے پہ نہیں چھوڑا چہرے پہ داڑھی ان کے کہنے پہ نہیں آئی میرے پیغمبر نے کئی مرتبہ کہا داڑیوں کو چھوڑو داڑیوں کو بڑھاؤ داڑیوں کو لٹکاؤ داڑیوں کو چھوڑ دو جو لوگ داڑھی مونڈ کے آئے میرے پیغمبر نے کہا میرے چہرے سے دور ہو جاؤ مجھے شکل نہ دکھاؤ میں نے روزہ رکھ لیا ہے پیغمبر سے رشتہ اتنا بھی بحال نہیں ہوا کہ جو چیز پیغمبر کے چہرے پہ سج گئی ہے اور جو ڈیڑھ لاکھ صحابہ کی جماعت کے چہروں پہ سجی ہوئی ہے اور جس چیز کے رکھنے کا میرے پیغمبر صبح و شام ایک درد کے ساتھ حکم دیتے ہیں روزہ رکھ لیا ہے اس کو میں اپنے چہرے پہ نہیں قائم کر سکتا میرے دوستو یہ رشتہ نہیں پیغمبر کے نام کی ملائیں ہی صرف نہیں جپنی ہے پیغمبر کو ماننا ہے اس کی بات کو ماننا ہے اس کے ٹرینڈ کو ماننا ہے اور پیغمبر سے رشتہ بحال ہونے کی دوسری صورت کیا ہے اس پہ سلاد و سلام پڑھنا ہے پیغمبر کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے انہوں نے جو کرنے کا کہا وہ کرنا ہے یہ دو چیزیں اور تیسری اور آخری چیز کیا ہے لوگوں سے اپنا رشتہ بحال کریں والدین سے آپ کے رشتے ہیں اولاد سے آپ کا رشتہ ہے میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے ہمسائیں اور سوسائٹی سے آپ کا ایک رشتہ بنتا ہے رشتے داروں قرابت داروں سے ایک رشتہ بنتا ہے اپنے کولیگ سے اور اپنے ساتھ پڑھنے والوں کام کرنے والوں سے رشتہ بنتا ہے آپ کے سبارڈینیٹس کے ساتھ آپ کا رشتہ بنتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں یہ رشتہ قرآن اور سنت کے تابع ہو جائے اس میں حسن سلوک آ جائے. اس میں ہمدردی اور خیر خائی آ جائے اس میں بھائی چارہ آ جائے رشتوں کو جو چیز قتل کرتی ہے آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ زبان کی تلوار ہے اللہ فرماتے ہیں, اس زبان کو کنٹرول کر لو اللہ ساری خیریں تمہیں دے دے گا ساری خیریں مل جائیں زبان کنٹرول میں نہ آئے میرے پیغمبر نے فرمایا جہنم کے گڑوں کو ان لوگوں سے بھرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے جن کی زبانیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے زبان سے جھوٹ جاری ہے میرے پیغمبر آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے صحابی کہتا ہے سب سے بڑا گنا کیا اکبل کبا ارکیا میرے پیغمبر نے فرمایا الشرا کب اللہ کے ساتھ شرک کرنا جی پھر کون سا ہے فرمایا عقوق والدین سے بدسلوکی کرنا ہے حضور نے ایسے ٹیک لگائی ہوئی تھی کہا جی پھر کون سا ہے یقین کیجئے حضور نے ٹیک چھوڑی سیدھے ہو کے یوں بیٹھ گئے پہلے آرام سے بتایا شرک کرنا بڑا گنا ہے والدین سے بدسلوکی کرنا بڑا گنا ہے پھر جیسے کوئی بات اتنی بڑی ہو کہ اس کو بتانے کے لیے آپ پوری طرح سے چکنے اور چوکس ہو جائے حضور ایسے سیدھے ہو گئے اور اس کے لیے لفظوں کو بدل دیا کہا الزور الزور ایک وہ گناہ ہے جو سب سے بڑا گنا بتاؤ وہ وہ بولتے ہو ملم و شرابا جس کی زبان سے جھوٹ ختم نہیں ہوا اس زبان کے ٹیسٹ بڈس کو اس نے روزے میں دور رکھا ہے کھانے پینے سے اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے سلف کہتے تھے تمہارا جب روزہ ہوتا ہے ولیسم لے تمہاری زبان کا روزہ ہوتا ہے زبان سے جھوٹ بولتے ہیں رشتے خراب ہوتے ہیں زبان سے غیبت کرتے ہیں رشتے خراب ہوتے ہیں زبان سے بہتان لگاتے ہیں رشتے پامال ہوتے ہیں میرے دوستوں اور عزیز زبان سے گالی دیتے ہیں رشتے پامال ہو جاتے ہیں ہمیں اپنی زبان کو ان سارے مفاصد سے بچانا ہے اپنی زبان میں مٹھاس لانی ہے محبتوں کو فروغ دینا ہے رشتوں نعتوں کو جوڑنا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا یہ جو رشتہ ہوتا ہے اللہ کے ارش کے نیچے اللہ کے ارش کے نیچے ہوتا ہے یہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے من قطا نی قطا من وصلنی وصلہ اللہ اللہ جس نے مجھے کاٹا ہے تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے اللہ جس نے مجھے جوڑ لیا ہے تو اپنی رحمتوں سے اسے جوڑ لے جو لوگ ناراض ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں حق دینا ہے حق ادا کر دیں ان کو راضی کر لیں میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تین دن نہ گزرے مسلمان مسلمان سے کسی بات سے ناراض ہے واپس آ جائے اس کو منا لے ان میں سے بہترین وہ ہے جو منانے میں اور صلح کرنے میں پہل کرنے والا ہے تین دن کی اجازت میرے پیغمبر نہیں دیتے یہاں تو سدیاں گزر گئیں یہاں تو سالوں کے سال گزر گئے ہم نے طے کیا تھا فلان کی شکل نہیں دیکھنی اور چہرہ نہیں دیکھنا اسی پر قائم ہے روزہ یہ چاہتا ہے روزہ یہ چاہتا ہے کہ روزے دار رشتوں کو بحال کرے اپنے رشتوں کو بحال کریں لوگوں کو معاف کریں لوگوں کو معاف کریں میرے دوست اور عزیز آپ لوگوں کو معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف فرمائیں گے ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے میرے پیغمبر نے دیکھا اور فرمائے یہ دیکھو کیسا شخص ہے اس کا رب تو اس کی غلطیوں پہ اسے پیٹتا نہیں ہے یہ اپنے خادم اور غلام کی غلطی پہ پیٹ رہا ہے صحابی نے ہاتھ کھینچ لیا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد میں کسی کو نہیں ماروں گا غلطی کر لیں معاف کریں میرے دوست اور عزیزوں اور رشتوں کو بحال کریں اب یہ تین رشتے بحال کرنے ہیں آخری بات ہے ہاتھ اٹھا کے ہم نے کتنے روزے رکھ لیے اللہ سے وعدہ کریں اور توفیق مانگیں اللہ ہم ان تینوں رشتوں کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے وعدہ کریں اللہ سے رشتہ بحال کریں گے رسول اللہ سے رشتہ بحال کریں گے اور اپنی سوسائٹی سے محبتوں کو فروغ دیں لوگوں کو معافیاں دیں لوگ خطا کار ہوتے ہیں دوسرا خطا کرنے والا ہے تو میں کون سا معصوم ہوں ہر آدمی سے اپنی سطح پہ غلطی ہوتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو ایک سالح معاشرہ کھڑا کرنے کی توفیق فرما. روزے کا جو مقصد ہے اور روزہ جس معراج پہ لے جاتا اللہ ہمیں وہ معراج عطا فرما دے وہ توفیق اللہ بل